نہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو اب کیا پوچھیں گے جب پتہ ہی نہیں آپ ہاں قربانی ہونے کے بعد پتہ لگا کہ کوئی بے دن بد مذہب آپ کی قربانی میں شریک تھا تو ساری قربانی ضائع ہوگا دوبارہ کرنی ہوگی آپ کو اس لیے جانچ پڑتال کر کے لوگوں کو قربانی میں شریک کیا جائے وہ اپنے مسلک کے ہوں ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی